اللہ کریم. اما بعد باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہم نے جمہوریت کے متعلق بحث شروع کی تھی وہ جمہوریت کا تعریف ہم نے بیان کیا پھر اس کے بعد ہم نے اس تاریخ پر کیا. اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ ثابت کیا کہ جمہوریت ایک بہرحال یہ بات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 کیا نہیں. منطق علماء جو علم پر سب سے زیادہ بحث کرتے ہیں علم کا تاریخ جب شروع کرتے ہیں تو بس شارحین جو ہے نا وہ ادھر ادھر سے گویا کے محب اللہ بہاری پر حملہ کرنے آتے ہیں تو یہ اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں اور تقریباً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 آنکھوں کے دیکھنے کی وجہ سے آیا ہے اس طرح ہاتھ سے وہ کیا ہے مسا کیا ہے چویا چنا اور تیسرے نمبر پر مطلب یا کسی نے مجھے بتایا ہے اگر مجھے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 اقوا اقسام یعنی قوی ترین اقسام میں سے کیا ہے علم حضوری ہر کیا علم حصولی ہے تو وہ تو اتنا مضبوط نہیں ہوتا ہے وہ تھوڑا کمزور سا ہوتا ہے کبھی کبھی بندہ کے بات کا کام نہیں کرتا ہے نا بندہ دور سے دیکھتا ہے او دیکھو یار یہ کیا ہے وہ کوئی انسان ہے پھر وہ قریب آتا ہے کوئی دوسرا چیز ہوتا ہے اس طرح ہے نا کوئی بندہ جو ہے نا وہ اس کے چت پر کھڑا تھا نا پانچویں منظر تو اس نے نیچے دیکھا کہ یار یہ تو پچیس پیسے کا وہ ہے نا سکا ہے تو فوراً لال سیتا فوراً تیسرے منظر پر آئے تو پھر اس نے دیکھا تو اس نے دیکھا کہ یار یہ تو پچاس پیسے تو پھر جلدی جلدی آتا ہے جب دوسرے منظر سے دیکھا تو سوچا کہ یار یہ تو ایک روپیہ ہے بہت خوش ہوتا ہے نا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 تو وہ ایک اللہ ہی ہے نا اللہ کے سوا کوئی دوسرا ہے کہ اس کو پتا ہو اور آلات کی بھی ضرورت نہ ہو وسائل کی بھی ضرورت نہ ہو یہ ایک اللہ ہے کہ اس کو پتہ ہے بغیر وسائل کے وَيَعْلَمُ اس کو آلات کے بغیر مافل ارحام کا پتہ چلا جاتا ہے ہاں اس کو یہ پتا ہوتا ہے تو پھر تو ماتدری نفس مادہ تک سے بغادہ ہمیں پتہ تو نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے نا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 رحمت رحیم للعالمین عالمین نہیں ہے رحمت للعالمین ہے مصدر ہے ہاں اور مصدر تو آپ نے پڑھا ہے کہ صرف وہ سب کا حمل جب ذات پر آتا ہے تو مبالغہ کے لیے ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں زید عدل ہے عادل عدل کیسے وہ عادل ہے لیکن عدل اس لیے کہا جاتا ہے کہ مطلب بالکل اتنا عدل ہے کہ وہ عادل ہی اتنا عادل ہے اس میں کہ وہ خود عادل ہی بن گیا ہے ہاں تو اسی طرح اللہ رسول رحمت ہے ارحم الراحمین رحمت للعالمین کو فرماتے ہیں النبی جاہد والمنافقین وغلط عليهم تم سے زیادہ رحیم ہو کہ تم کیسے ہو کہ یہ ہے وہ ہے چھوڑو بہرحال میرا مقصد یہ ہے کہ رحمت کامل قانون سادی کے لیے شرط ہے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 لا يسالوا عما عم يفعلون وهم يسالون ان سے وہ جو کچھ کرتا ہے اللہ تعالی اس سے کوئی بھی سوال نہیں کر سکتا لیکن سب لوگوں سے سوال کیا جائے گا ہاں امام مالک رحمه الله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر مبارک کے نزدیک وہ درس دیا کرتے تھے تو درس کے دوران اپ نے فرمایا كل منا يؤخذ من قوله ويترك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 گمراہ کرے گا اللہ تعالیٰ کے راستے پیغمبر کے گمراہ ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہاں پر کیا مقصود ہے؟ امت کی طرف اشارہ ہے کہ اگر امت نے تابیداری کی تو وہ تو بطریق اولا گمراہ گے بطریق اب اولا گمراہ گے اس سے پتہ چلا امام راجی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر کا اللہ کا جو کہ ادلال ہے کسی دوسرے شخص کو گمراہ کرنا اور وہ فرماتے ہیں اس بات تو فرع ثبوت لیے غیر فربوط سے اگر کوئی چیز یہ چیز اس چیز کو ثابت کرتا ہے تو یہ کم از کم خود تو ثابت ہوگا نا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 تو دیکھو عجوہیت کے مسئلے میں بھی اکثریت کی ہے دیکھو گروہوں کے اعتبار سے ایک تو یہ کہے گا کہ میں صرف اللہ کو نہیں مانتا بالکل صرف نہیں مانتا ہوں دوسرا کہے گا کہ میں تو اللہ کو مانتا ہوں لیکن اس کے اتنے شرکا کہتے ہاں ہیں نا پھر تیسرا کہے گا کہ میں تو الہ کو مانتا ہوں لیکن الہ تین ہے کہتے ہی ہیں عیسائی ہاں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 کوئی تو ہے کہ اس سرے سے نبوت کو نہیں مانتا ہے نبی بالکل مانتا نہیں ہے دوسرا انبیاء کو تو مانتا ہے لیکن باز کو مانتا ہے اور بعض کو نہیں مانتا ہے اس طرح لوگ بھی ہے نا کہ بات کو مانتے باز نہیں مانتے تیسرا یہ ہے کہ انبیاء کو مانتے ہیں سب کو لیکن خاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبین نہیں مانتا ہے ہاں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 فرق آل حق کا ہوگا کہ وہ نبوت کو بھی مانتا ہو سب انبیاء کو بھی مانتا ہو بات کو نہیں ہے خاتم النبین محمد الرسول اللہ کو مانتا ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ جو ہے نا اس کے اقوال و فعال کو حجت بھی مانتا ہوں ہاں اسی طرح احکامات کے مسائل تو بعض نماز کو مانتا ہے روزے کو نہیں مانتا ہے بعض احکامات کو سرے سے نہیں مانتا ہے یہ صحیح باہیا ہاں بعض ایسے ہیں کہ بعض احکامات کو مانتے ہیں, بعض کو نہیں مانتے ہیں. نماز کو مانتے ہیں روزے کو نہیں مانتے ہیں. بعض احکامات کے اخلیم کو تبدیل کرتے ہیں بعض کیا کرتے ہیں بعض کیا کرتے ہیں لیکن حق وہ ہے جو تمام احکامات کو مانتے ہوں ہاں اور اس کو اپنے مرتبے میں مانتے ہو اور کسی حکم کا انکار نہیں کرتے ہو کسی حکم میں طبیل باطل وغیرہ بھی نہیں کرتے ہو تو پھر وہ اعل حق ہوں گے ایک فرقہ حق کا اور چار کے گمراہ کے تو ہمیشہ اکثریت گمراہوں کی ہوتی ہے تو جب اکثریت گمراہوں کی ہوتی ہے اکثریت کا طبی نظام گمراہ کن نظام ہوگا یا نہیں ہوگا وہ کیوں نہیں ہوگا وہ دنیا کا بدترین اور گمراہ کن نظام ہوگا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 عقل کامل نہیں اگر عقل کامل ہوتا تو یہ یونان کے بڑے بڑے فلاسفہ گمراہ نہ ہوتے آج کو ہم گمراہ نہ کہتے اگر عقل ہدایت میں کامل ہوتا اگر عقل ہدایت میں کامل ہوتا تو آج ارستو اور فیساور اور دوسرے جو ان کے دور کے سکرات بکرات تھے اور تو کیا ہے کیا ہے ان کو ہم گمراہ کہتے لیکن ان کو ہم کیوں گمراہتے عقل ہدایت میں کامل نہیں ہے نبوت کو ماننا پڑے گا نقل کو ماننا پڑے گا تو یہ معیار نہیں ہے بہرحال اب ہم کہتے ہیں کہ قانون سازی حکم اللہ تعالیٰ کے قانون کے بغیر حکم کرنا اللہ تعالیٰ کے بغیر قانون کے بغیر حکم کرنا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 تعلیق سلیب سلیب لٹکانا چاہے وہ کلمہ بھی پڑھے وہ نماز بھی پڑھے لیکن وہ کیا سمجھا جائے گا کافر جائے گا کیونکہ اگر یہ جی گناہ کبیرہ ہے لیکن گناہ کبیرہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ امارات تلقفر میں سے بھی ہے تو جو گناہ امارات تلکفر میں سے ہو تو وہ کیا کہا جائے گا وہ اس سے بندہ کافر ہوگا مسلمان نہیں ہوگا تو اس قاضی کو جو اسلام پر فیصلے کرتا ہے ویسے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 وَمَا لَمْ يَحْكُمْ بِمَانْ جَلَ اللَّهِ فَأَوْلَيْكَهُمُ الْكَافِرُونَ جو ہے ان کے حق میں بالکل ان کے او یہ ان کے ای اس آیت کے مصداق ہے یہود و نسوارہ اولاً سن نزول کے لئے بار سے جو بطریقہ اولا داخل ہوتا ہے نا ما اس میں مصداق آیت میں تو یہ ہے کہ مطلب وہ انہوں نے بعض احکامات کو تبدیل کیا مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں آپ کو, کو کوئی نماز میں تبدیل کرتا ہے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 تم نے فقہ صحیح نہیں پڑی ہے دوبارہ جاؤ مدرسے میں اصل میں اشیاء دو قسم کے ہیں ایک زوات ہے اور ایک احراض ہے زوات میں جب مطلق ذکر کیا جاتا ہے تو فرد کامل اس سے مراد ہوتا ہے اور احراض میں جو ذکر جب ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے کیا معنی مراد ہوتا ہے پھر ویجری علی ہی کا قائدہ ہوتا ہے وہاں پر تو یہاں پر نام ہو تو وہ لگ ہے کہ اس کا نام دین صاحب نا. لیکن دین کوئی شخص نہیں ہے کوئی ذات نہیں ہے تو پھر اس وجہ سے ہم نہیں کہتے کہ یہ, کامل. یہ سوال بھی تاکہ ذہن میں نہ رہے تو ممبد اس قائدے میں آئے لیکن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 یا وہ اس حقم سے بچے گا کبھی بھی نہیں بچے گا اور یہ تعویر اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ بےچارے تو جائے اس کو دین نہیں سمجھتے یہ تو تعویل باطل ہے ان کے لیے اور تعویل باطل خود کفر ہوتا ہے کو ضروریات دین کا اولن کا تحریف اعلانی رحم اللہ فرواتے ہیں کہ ضروریات دین میں تعویر کرنا بھی اعلانی یا کفر کی طرح ہے یہ تحریف ہے تو بہرحال حال جی بھی نہیں کر سکتے کہ نہیں کر سکتا کوئی یہ کہے کہ یار یہ محبت کا تو یہ دین سے نہیں سمجھتے دین میں سے نہ سمجھنا بھی ان احکامات کو دین سے الگ سمجھنا یہ جی بھی کفر ہے تو جب انہوں نے دین کے متبادل کسی حکم کو بنایا وہ بھی کپر ہے اگر دین کے کسی حکم میں, میں تبدیلی کی قطعی منصوبے حکم میں تبدیلی کی تو وہ بھی کیا ہے وہ بھی کوئی اسلام نہیں ہے وہ بھی کفر ہے ٹھیک تو یہ ہے کہ مطلب انہوں نے متبادل قوانین بنائے ہیں کے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 بغیر منظر اللہ حکم کرے تو یہ خرا... تو یہ سورج میں خاص ہے اس پر کوئی بندہ کا کرنے ہوتا ہے لیکن اگر حکم تبدیل کرے چاہے وہ اس پر ایک بھی فیصلہ نہ کرے لیکن حکم تبدیل کیا اس نے کہ ہمارے لیے معیار یہ ہوگا اور ہم اس پر فیصلے کریں گے تو اس نے دین میں تبدیل کی اور دین میں تبدیل کیا ہے وہ ٹھیک ہے اس طرح ہے اس پر سیاف کرو زکوٰۃ کو بھی حج کو بھی انہوں نے تو زکوات میں بھی تبدیل کی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 اس پر ہم دلائل پیش کریں قرآن کریم سے اللہ تعالیٰ پر ماتے ہیں فردوه فردوه الاللہ فردوه الاللہ فردوه الاللہ فردوه الاللہ اگر تمہارے درمیان کسی چیز پر جھگڑا آ جائے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 و افسن و تیر اللہ تعالیٰ فرماتے خیر یہ بہتر ہے تو مطلب کیا ہوگا خیرون. اللہ کے قانون کی طرف فیصلہ لے جانا خیرون بہتر ہے من کل شیقین ہر چیز سے یا من کل ہاکمن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 حکم اللہ اللہ کی طرف اللہ کی طرف جو ہے نا وہ فیصلہ ٹھیک ہے تو یہ ہے اسی جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن يبتغ فلن يقبل منه وهو جس نے اسلام کے بغیر دین اختیار کیا دین کا مطلب میں نے آپ کو بیان کیا تھا الطریق المتبع فی الحیات اسلام کے علاوہ کسی دوسرے راستے کو اپنی زندگی کا متباع اور تابداری کے لیے لائق راستہ سمجھا تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا من اور وہ آخرت میں خسران کرنے والوں میں سے ہوگا اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُ مَنْ طَوعًا وَإِلَيْهِ اللہ, يبغون اللہ, يبغون اللہ تعالی, تعالی کے دین کے علاوہ کوئی دین طلب کرتے ہیں افغیر الله اللہ يبغون اس کے طریقے سے اس کے طریقے کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں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 وہ کیا ان کے لیے بلکہ ان کے لیے شرکاء ہے ان کے اپنے شرکاء ہے جنہوں نے ان کے لیے زندگی کا اقرار تھا ان کو بنایا ہے اور اس پر ہی چلتے ہیں اسی طرح اللہ تعالی فرماتے ہیں ان الذين يحادون الله ورسولہ جو لوگ اللہ تعالی کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ حدود اور قوانین میں لڑتے ہیں ہاں بھی لوگ ہو جائیں گے جس طرح ان سے پہلے لوگ کیے گئے وقت اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے تو اس بارے میں واضح آیات نازل فرمائی ہے ولیل کافری نا آزاب کے لیے آزاد محن ہے تو یہ دیکھو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 کسی دوسرے طرف فیصلہ لے جانے کا ارادہ تک کیا اللہ تعالی نے اللہ تعالیٰ نے ان کا ایمان کیا ہم نے قرآن اور اس سے پہلے کتابوں پر ایمان لایا ہے لیکن یوری دونا کا ارادہ کیا ہے کہ یہ تاوت کے پاس اس شخص کے پاس جو اللہ کے قانون کے بغیر دوسرے قوانین پر فیصلے کرتا ہے اس کے پاس لے فیصلہ لے جانا چاہتے ہیں تو اس وجہ سے یہ لوگ ایمان سے فارغ امیر فروغی ان کو امر کیا گیا ہے کہ وہ تابوت پر کفر کریں۔ اسی طرح اللہ تعالی فرماتے ہیں فلاں و رد کلا منہ کا فیما سے ذرا بئی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 وہ اس میں اختلاف آیا ہے پھر اپنے دلوں میں تنگی مخصوص نہ کرے وہ تسلیمہ اور پھر مکمل طور پر امام راضی رحم اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تین امور پر موقف موقف کیا کن امور پر تین امور پر نمبر ایک کیا ہے کہ حق تعوح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 فرون اللہ فول اللہ فولا تین آیتیں جو اس بارے میں آئی ہے اس میں کفر کا پتوا ظلم کا پتوا فتق کا پتوا تینوں موجود ہے لیکن ہمارے پاس تو آسان زبیل موجود ہے ہم کہیں گے کہ یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہیں یہودارا کے بارے میں یہ آیت نازل ہو چکی ہے بس بات ختم ہو گئی ہمارے اوپر یہ نہیں ہے اسی طرح کبھی حضرت کوئی بات ہوئی تو اسی طرح کسی شخص نے کہا یہ تو یہود کے بارے میں اتری ہے تو آپ نے فرمایا تمہارے اچھے بھائی ہے کہ جو بات ہو وہ تمہارے لیے ہو اور, جو قریب بات ہو وہ ان لیے ہو. اور پھر قسم کا من قبل میں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 کہ نزول تو حکم تو شان نزول کے ساتھ خاص نہیں ہوتا ہے لیکن شاہ نزول اور اس کا مثل جو ہوتا ہے شاہ نزول اور اس کا مثل جو ہوتا ہے وہ بطریقۂ اولا آیت کے مصداق میں داخل ہوتے ہیں اور دوسرے امور جو ہے وہ بطریق یا بطریقۂ اولا وہ داخلے اور بطریق ثانیہ دوسرے داخلے ٹھیک ہے ठीके? تو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 ٹھیک ہے تو یہ حکم انہوں نے تبدیل کیا تو جب تبدیل کیا تو ان پر آئے ستری کے یہ کافر ہے یہ قاتر ہے انہوں نے حکم تبدیل کیا تو یہ حکم کی تبدیلی کا کام انہوں نے کیا تھا اور یہ تو میں تبدیل نہیں کیا کہ توراک میں تبدیل کیا یہ حکم توراک میں تبدیل نہیں کیا تھا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سے بات کرتے تھے ابن سوریا سے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 تو اسی طرح جب ان کی طرح کوئی عمل کرے کہ وہ قانون بنائے اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی دوسرا قانون بنائے تو وہ کیا ہوگا وہ کافی ہوگا ٹھیک ہے وہ پھر مسلمان نہیں ہو سکتا سمجھ گئے حضرت یہاں پر تو بھی ہمارے پاس بہت قسم کے قسم کے تعویذات ہمارے پاس بھی موجود ہیں ہم یہاں کہتے ہیں محکم محتفم محکم و ملم یا تف اس طرح کرتے ہیں. یہ طویل ہے کہ نہیں سرپن ظاہر ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر اس کو امام ابو حنیف رحم اللہ کی طرف منسوخ کرو اپنی طرف سے امام حنیفا رحم اللہ کی طرف دیکھو یہ طاویل ہے سرپن ظاہر ہے کیا ضرورت ہے تمہیں یہاں کے تم یہاں طویل کرتے ہو کیا ضرورت ہے کوئی صحیح حدیث اس کے مقابلے میں متواتر حدیث موجود ہے کہ کوئی دوسرا آیت موجود ہے کیا تو تم اس کو ظاہر کرتے ہو اور تم اس کو مقید کرتے ہو ہاں اور اران کے تفیذ مطلب جو ہے نا وہ زیادہ ہے کتاب اللہ پر تو ملتا تو ملتا تو یہی کہ مطلب یہ کرتے دوسرا دیکھو املّہ فولہے کام ال کاون فولا تو یہاں پر کفر کا پتوا ان کے اوپر لگایا گیا ہے یہاں پر یہ دیکھو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 بار بار دہرانے کی ضرورت تو نہیں کہ میں بار بار حکم خاص کی تشریح کروں تو جو یہ جو ہے کہ اگر حکم خاص ہو تو پھر کیا ہے کفرن دونوں کفرنگ لیکن اگر حکم عام ہو قانون تبدیل کیا ہو کوئی دوسرا قانون بنایا ہو تو پھر یہ تبدیلی دین ہے اور تبدیلی دین تر کفر اکبر ہے کفری اکبر ہے آیت سے مراد کیا ہے یہاں پر ہمارا ایک مسئلہ تو الگ ہے آیت سے مراد کیا ہے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 تمہارا ذہن جس طرف جاتا ہے وہ, وہ کفر مقصود نہیں ہے مراد نہیں ہے اسی طرح الملہ وہ کفر نہیں ہے جس کی وجہ سے بندہ ملت سے نکل جاتا ہے دین سے نکل جاتا ہے وہ کفر مراد نہیں ہے. بلکہ کفر اصغر مراد ہے کفر بواح اور کفر اکبر مراد نہیں ہے یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں سے کفرن دون قفرن مراد ہے یہ تو ان کا قول ہے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 کسی بھی صورت تقید کتاب اللہ بالخبر واحد جائز نہیں ہے اگر خبر واحد صحیح بھی ہو ہاں لیکن جب قول صحابی ہو تو وہ تو بطریق کا اولا معتبر نہیں ہے یہاں پر اس کے مقابلے میں تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ صرف ظاہر تعویل اور مقید کرنا کفر کو یہاں پر تقید کتاب اللہ ہے اور یہ جو ہے نا ٹھیک نہیں ہے خبر واحد سے اور قول صحابی سے دونوں سے ٹھیک نہیں ہے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 تیسرا قول تو ہم نہیں بنائیں گے یہاں پر ابنی بھی موجود ہے ابن پوچھا گیا کہ رشوت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو ابنی مسعود سیب نے فرمایا کہ صحت یہ تو گنا ہے تو آج سے پوچھا گیا کہ ازاکان فی الحکم کے جب حکم میں ہو فیصلے میں ہو تو آپ نے فرمایا تھا کل کفر یہ تو کفر ہے تو کم تبدیل کرتے ہیں تو یہ تو کفر ہے تو ابن مصعود سیب کے قول کا اور حضرت ابن عبا کے قول کے درمیان اگر ابن عبا کا قول نہیں ہے بعد میں وہ ظاہر ثابت کروں گا لیکن ابن عبا سیب وہ ابن مصعود کے قول کے درمیان مثال کے طور پر ٹکر آیا تو ہم کیا کریں گے ہم اس میں سے اوفق بال لیں گے اوفق بال ابن اتنی مصعود سیب کا قول ہے کیونکہ وہ اعلیٰ ظاہر القرآن ہے اور ظاہر مؤول پر مقدم ہوتا ہے کہ مؤول ظاہر پر مقدم ہوتا ہے ظاہر اول مقا... پر مقدم ہوتا ہے اصول فقان ہے اسی طرح اب یہ ہے کہ اس کے بعد ابن مسعود سیخ کا قول لیا جائے گا تیسری بات یہ ہے کہ یہ قول کس کا ہے تم تو کہتے ہو ابن عباس عباسیخ کا قول ابن عباس عباسیخ کا کور ابن عباس صیب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 تو وہ تفصیلات تو آپ پھر خود دیکھیں گے آپ حضرات اس کے لیے تہذیب تہذیب التحذیب امام ابن حجر کی اور دوسری کتابوں کی امام زہبی کی کتابوں کی آپ رجوع کر سکتے ہیں لیکن اس روایت میں ہے اشام ابن حجیر اور احسام ابن حضیر ضعیف ہے کون ہے امام ابن ابن حضیر ضعیف ہے تو جب وہ ضعیف ہے تو اس کا قول کیسے وہ ابن اباد کو سند پہنچائے گا ٹھیک ہے اور دوسرا قول یہ کہ امام تاؤس کا قول ہے امام تاؤس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 یہ اصل میں آیت کی تفصیل میں نہیں کہی ہے ابن عباس صحب نے ابن عباس کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان سے مناظرہ تھا خوارج سے اور خوارج گناہ کبیرہ پر لوگوں کو کافر کہتے تھے تو انہوں نے بن امیا بنعمیا کے جو عمرات ان کے گناہ ذکر کیے کہ یہ گناہ کرتے یہ گناہ کرتے اس وجہ سے کافر ہے تو ابن عباس صحیح نے فرمایا کفرندون کفرن.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 تو یہاں پر ہمیں کوئی وہ نہیں آتا ہے کیونکہ یہاں پر تو فقط یہ بات ہے کہ پھر حکم کے بھی حکم خاص لیا جائے گا کیا لیا لیا جائے گا حکم خاص لیا جائے کسی خاص مسئلے میں کسی نے اللہ کے قانون پر فیصلہ نہ کیا تو وہ کفرن دونوں کفرن یعنی چھوٹے کفر میں گناہ کبیر مبتلا ہے ہم بھی مانتے ہیں کہ گناہ کبیر مبتلا ہے ٹھیک ہے لیکن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 شروع کرتے ہیں بلاک کو دیکھو اولکا اس میں اشارہ ہے اور اس میں اشارہ کا وقت علیت ہوتا ہے جیسا کہ کسی بندے پر تم ہاتھ رکھو کہ یہ ہے یہ ٹھیک ہے پھر یہاں پر آیا ہے ال اور وہ کہتا ہے کہ الکا جو ہے نا وہ معرف باللام ہے اور اسم میں فائد جب معرف باللام آتا ہے تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے اس سے اعلی مراد ہوتا ہے نک ادنا اور اعلی کیا ہے کفر اکبر ہے کہ کفر, ہے؟ کفر کفرے نے کفرے اکبر کفر بوا ہے پھر کہتے ہیں دیکھو یہاں پر الاح اور الکا مبتدا و خبر ہے الاے کا اسمی اشارہ ہے وہ المعارف ہے اور القافر خبر بھی معرفہ ہے دونوں معرفہ ہے خطر پیدا کرتا ہے تاکید پیدا کرتا ہے پھر کہتے ہیں دیکھو پلا ملک اسمیا ہے جملے اسمیا خود بھی تاکید ہے پھر فرماتے ہیں لفظ ہوم آیا ہے ضمیر زمین ہے جو تاکید کے لیے ہے پھر تاکید آیا ہے ٹھیک ہے اس طرح وہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو تم کفر دونا فرن کی بات کرتے ہو دوسرے کو کہتے ہیں کہ جو تم کفر کو فرن کی بات کرتے ہو تو وہ, کفرن کفرن کی بات جو ہے وہ تو حدیث میں آس آتا ہے لیکن اس میں نہیں آتی اور قرآن میں قرآن احل کو ذکر کرتا ہے اور پھر یہاں پر کوئی وہ سوال بھی اس پر آتا ہے کہ دیکھو الن تر اس کے اوپر یہ بہت بڑا سوال ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نعمت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 وہ کہتا ہے یہاں پر بھی کفر اکبر مراد ہے یہاں پر بھی کفران مراد نہیں ہے بلکہ وہ کہتا ہے سیاق میں دیکھو وہ دار البوار یہ دار البوار میں جب جہنم میں جاتے ہیں تو یہ کفران نہیں ہے یہ کفر اکبر ہے وہ اس طرح کہتے ہیں نا جہنما اسلوما بل قرار اس طرح پھر فرماتے آخرکار اس کپر کی تشریح میں بعد میں اللہ کیا فرماتے جہنم اسلوما و بلقرار وہ اندازہ اللہ کے لیے شریک جو ہے نا وہ پکڑتے ہیں تو اللہ کے لیے شریک پکڑنا یہ, کفران، کفران یہ کفر اکبر ہے تو دیکھو یہ النت البت اللہ قرآن سے یہ کیا مرادے یہ کفر اکبر مراد ہے وہ کہتے ہیں وہاں پر یہاں پر اس نے بہت سیر حاصل بات کیے پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر بھی یہ بات سنو کہ وہ جو کفر کے درجات بنتے ہیں وہ مصدر میں بنتے ہیں کیونکہ مصدر انواع کو شامل ہو جاتا ہے نا اور کفر کا لفظ جب آتا ہے تو پھر انواع کو شامل ہوگا لیکن یہاں پر تو کیا ہے الکافر اسمفائل ہے اور اسی غیر اسمفائل میں, میں یہ نہیں ہوتا ہے اس میں اعلی مراد ہوتا ہے ٹھیک ہے دیکھان کی تحقیق تھی یہ تو ویسے تحقیق تھی نا ہمارا مقصود یہ نہیں ہے کہ یہاں پر اگر کفرن کپر کفرن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 اس عمل سے وہ اپنے آپ کو گناہ گار نہیں کہتا اس عمل سے تو وہ بندہ بھی کیا ہوگا وہ کافر ہوگا کیونکہ آپ نے فقہ میں پڑھا ہے تر کل فرض فسق وقوف و انکار پڑھا ہے نا کہ فرض سے انکار کیا ہے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 بالکل. لا بالکل جائز نہیں ہے توقف کرنا دیکھو یہ کہ مجھے پتا نہیں ہے میں کیا کہوں من للشرع منها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 اس طرح کہتے ہیں نا یہاں پر قرآن نہیں چلتا ہے یہاں پر مولی صاحب تکلیف مت کرو قرآن کی ذہانت مت کرو خود کرتے ہیں تم کو کہیں گے قرآن کی توبین مت کرو یہاں قرآن مت لاؤ پھر ہم کیا مطلب یہ تھا کہ پھر ہم اس کو کریں گے. تم خپ ہو جاؤ ٹھیک ہے تو اس طرح یہ تقدیم ہے عالل احکام شرعیہ احکامات شریا میں کسی کی کورٹ میں کوئی مسئلہ آ جائے میں چیلنج سے کہتا ہوں اور وہ اسی کورٹ میں جا کر اپنا شری موقع وہاں پر پیش کرے کہ اس کا شریح حکم تو یہ ہے پھر جج مان لے تو آ جائے اور مجھ کو کہیں کہ تم نے جو بولا تھا ٹھیک ہے وہ جائے اور اس کو یہ ہے کہ احکام پر مقدم کرتے ہیں لیکن یہ صورت دوسری بات میں آپ کو کہتا ہوں پاکستان میں ایک کورٹ ہے جس کو شرعی کوٹ کہا جاتا ہے لیکن در جو ہے وہ شرعی کوٹ ٹھیک ہے شرعی کوٹ اس کو کہا جاتا ہے شرعی کوٹ نے پچاس سال میں سودی, بینک سودی کے سود کو حرام سود کہا پچاس سال میں تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی اور ملحجین کے بعد تو ختم ہو گئی کہ یہ سود حلال ہے انہوں نے یہ بات ثابت کیا کہ یہ سود کیا ہے یہ حرام پچاس سال بعد جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو سپریم کورٹ اس میں اس کو چیلنج کیا جاتا ہے یہ نواز کو کے دور میں ہوا تھا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 الظلمات والنور ثم رب رب کے ساتھ تو وہ لوگ کرتے ہیں جو, جو کافر ہو تو یہ کافر نہیں ہے تو کیا ہے ٹھیک ہے یہ بھی مساوات کی مثال ہے اور اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں یہ تو بات جب جو کی اپنی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 برطانیہ ہے فرانس فلانے فلانے وہاں سے دیا جائے اور یہاں پر فٹ کیا جائے ٹھیک ہے تو یہ اور یہاں پر بس نہیں کرتا آگے جا کر پھر ان مراجا کے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 کہ کیا بولی صاحب یقینا یہ امور جو ہے نا آپ نے جو بیان کیے یہ کفر ہے تو بالکل پہلا دلیل پہلا شروع سے کرے احناب سے کرے شوافی سے کرے ہاں ہاں ایک درجہ یہ بھی ہے ایک درجہ یہ بھی ہے کہ وہ اختیار دے دیکھو مساوات کا درجہ تھا نا یار مساوات کا درجہ اختیار ہے نا تو انہوں نے اختیار کیا ہے بہرحال ہم کو بھی غلط کیا ہوا. اب ہم آتے ہیں علماء کی طرف کے ان کے اقوال بیان کریں تو پہلے ہم دلائل بیان کرتے ہیں احناف علماء سے دیکھو احناف علماء کیا فرماتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم نقل کرتے ہیں امام بیزابی کا قول امام بیضاوی تو شادی ہے لیکن یہاں پر ہم شرح میں آتے ہیں ہم امام خفاجی کا قول نقل کریں گے شہاب الدین الخفاجی رحمہ اللہ بہت بڑا عالم تھا بیضاوی کا شرحا اس نے لکھا ہے وہ کیا فرماتے ہیں امام بیضاوی نے اسی آیت کے تحت اندینہ دون اللہ ورسوله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 ناتق نہ ہو سنت ناتق نہ ہو سنت اور قرآن اس کے بارے میں کیا ہو ساکت ہو قرآن سنت کا اس میں کوئی حکم نہ ہو اگر قرآن سنت کا کوئی سریح حکم ہو تو پھر تو وہ قفر ٹھیک ہے تو یہ بات آپ کو معلوم ہو کا مسکل ہے. تو وہ فرماتے ہیں وقت یقارف الآیت علی المعن اللذی ذکر والبیضاوی رحمہ اللہ ان المراد بالموصول علوسی کا قول ہے خفاجی کا بھی یہی قول ہے وہ فرماتے ہیں ان المراد بالموصول کہ موصول سے کیا مراد ہے اِنَّ الَّذِينَ کا جو لفظ جس پر پھر بات میں حکم لگا جاتا ہے وَلِلْكَرْتِجِنَ عَذَابٌ مُمُهِن تو اس موصول سے کون مراد ہے تو فرماتے ہیں الواضعون لحضود الكفر جو حضود کفر جو قوانین کفر بناتے ہیں ٹھیک ہے وَقَوَانِنِهِ یہ تشریح کرتے ہیں کفر کی کہ آئمت کفر جیسے کہ آئمت کفر ہیں جیسے کہ اہم محکفر ہے یعنی اہم محکفر وہ لوگ ہیں جو اللہ کے قانون کے علاوہ قوانین بناتے ہیں ولمختارون الامل اللہ کا اور وہ لوگ ہیں جو اس کو اختیار کر کے اس پر عمل کرتے ہوں جیسے ان لوگوں کے اتباع جو ہے وہ بھی کافر ہے وہ فرماتے ہیں امام خفاجی جی تو مخت... امام بیضاوی تو مختصر فرماتے ہیں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 توڑا اس سے لیا جائے گا اور توڑا اس سے لیے جائے گا تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ کافر ہیں ایسے لوگ کیا ہیں کافر ہے ان کے کفر پر رسالہ تسنیف فرمایا ہے تو وہ نقل کرتے ہوئے شہاب الدین خفواجی فرماتے ہیں نقل عارف بلہ اور تحقیق عارف بلّ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 سہد اللہ حل بھی فرماتے ہیں وہ اللہ فیح و عظیم السوق امورا خلاف ما الشرع والقانون والله المستعان کہ اس آیت میں جو وعید ہے وہ کس کو متوجہ ہے وہ بادشاہوں کو اور عمراسو کی طرف متوجہ ہے جنہوں نے ان امور کو وضع کیا ہے جو شریعت کے نے جو شریعت نے قوانین بنائے ہیں اس کے خلاف قوانین انہوں نے بنائے ہیں اور اس کو قانون اور ریاست کا نام دیا ہے تو یہ لوگ کافر ہیں نمبر دو یہ ہو گیا تیسری جگہ پھر امام آلوسی فرماتے ہیں تیسری جگہ پھر امام آلوسی فرماتے ہیں وہ امام اللہ حدود الہی اور جو الہی احکامات سے متعلق ہو اللہ حدود سے متعلق ہو کا قطع سارقی جیسا کہ چور کا ہاتھ کاتنا ہے ورجم الزانی اور اس زانی کا جو جس نے شادی کی حق پس طریق اور جو اللہ تعالیٰ نے کے بارے میں تفصیل بیان فرمایا ہے من قطع والارجل من دائیں بائیں ہاتھ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 اسی طرح وہ فرماتے ہیں آلو سی دوسری جگہ فرماتے ہیں ولاقام شرعی متنق کو بے شریعت سے اپنے قوانین کو بہتر سمجھتا اور اس پر مقدم کرتا ہوں میں نے بیان کیا پہلے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 آ, خالفت وافقت اسلامہ خالفت چاہے وہ قوانین اسلام کے موافق بن جائے یا مخالف لیکن اس نے تو اسلام کی موافقت اور مخالفت کی پرواہ نہیں کی ہے انہوں نے تو اس نے تو اپنے قوانین کو اپنے قواعد پر اس کو مند... وہ کیا ہے پھر اگر اسلام سے اتفاق متفق ہو گئے تو اس پہ اسلامی نہیں بن سکتے اور یہ بندہ مسلمان نہیں ہوگا بلکہ یہ کیا ہوگا یہ فلا ہے کون ولا مسلمہ نہیں متحد ہوگا اور نہیں مسلم ہوگا ٹھیک ہے شاخی مسلک سے تعلق رکھنے والے امام ابن کثیر رحمہ اللہ بہت بڑے عالم ہیں وہ تفصیل ابن کثیر میں اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں اف حکم الجاہ وہ یہاں پر فرماتے ہیں یون کے یون کے رو سہارا اللہ تعالی یہاں پر رد فرماتے ہیں علاماً خرج عن حکم اللہ اسی شخص پر جو اللہ کے حکم سے نکل جائے المحکم جو کیا ہے محکم حکم ہے جس میں تبدیلی نہیں آتی جو متصابی نہیں ہے المشتمل اللہ کل خیر اور جو ہر خیر پر مشتمل ہے الناہی عن کل شر اور جو ہر شر سے منع کرنے والا حکم ہے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 گمراہی اور جہالت کے احکامات پر فیصلے کرتے تھے وہ فیصلے فرماتے ہیں کما تا تار اور جس طرح تا لوگ فیصلے کرتے ہیں من مین سیاساتی سیاست میں جب وہ فیصلے کرتے ہیں تو وہ, ما... آ... وہ فیصلے کرتے ہیں عن الماخوز ملکیز خان جو انہوں نے اپنے بادشاہ چنگیز خان سے وہ احکامات لیے ہیں اللہ وضم الفق جس چنگیز خان نے ان کے لیے یاسک کا قانون بنایا تھا وہ عبارتن اور یہ قانون عبارت ہے کتاب اس کتاب سے مجموع جو جمع کیا گیا ہے کدیف تبسر اشد تھا جو مختلف شرائوں سے اس نے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 وفیحا کا تیر من الاحکام اور اس میں بہت سے ایسے احکامات بھی ہے اقدہ میں مجرد نظری و ہوا جو اس نے ایجاد کیے اپنے خواہش اور اپنے سوچ سے اس نے بنائے ہیں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 سنگی خان تو پہلے سے کافر تھے <تصفح> یہ فتویٰ کس پر ہے یہ فتوا ان لوگوں پر ہے ان تاتاریوں پر ہے جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا تھا اور جو شام پر حملے کرتے تھے شام پر حملے کرنے والے تاتاری کون تھے وہ مسلمان تھے انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا تھا ناطق بھی شہادتین تھے ٹھیک ہے انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا تھا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 ومن فعل ذلك منهم. اب ابن کفیر فرماتے ہیں کہ اس کے اولاد میں جس نے بھی یہ کام کیا یعنی اس کے قانون کی تابے میں اس پر فیصلہ کیا تو وہ کیا ہوگا کافر ان تو وہ کیا ہوگا کافر ہوگا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 ابن کثیر کا محکم شریعت کو چھوڑا جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو گیا ہے تہا کمائی لگئی رہی اور اس نے فیصلہ وہ فیصلہ لے گیا کس کے پاس کے علاوہ کسی دوسرے کے پاس مین شرائنس شرائ کی طرف جو منسوخ ہو گئے ہیں جسے یہودیت اور نفلانی تو فرماتے ہیں کا یہ بندہ کیا ہے کافر ہے فقی پذیم یاسک وقت دما علیہ دونوں ایک چیز ہے فقیریاسا جس تو اس شخص کا کیا حال ہوگا جو یاسا یا سکھ کی طرف اور قانون کی طرف اپنے فیصلے لے جائے ٹھیک ہے جب نے کہا جس نے بھی ایسا کام کیا کف عربی اجماع المسلمین تو وہ اجماع امت پر کیا ہے کافر ہے اس نے باقاعدہ اجماع قائم کیا کہ اجماع سے ہی بندہ کافر ہے اس کے علاوہ موالک کے مذہب سے بھی اس پر فتوی موجود ہے مسلک علماء تو بالخصوص بہت زیادہ مشہور ہے اس باب میں ہاں ان میں سے کن علماء کی وہ نقل کریں گے شوادی میں سے ایک امام فرازی رحم اللہ بھی اس کا بھی سن لیے فتویٰ ٹھیک ہے فلیح ال کے تحت وہ فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے عوامل میں سے کسی ایک چیز کو رکھ کیا عوام أو رسول میں کسی چیز کو رکھ کیا تو وہ خارج نال اسلام وہ اسلام سے کیا ہے چاہے وہ شک کی وجہ سے اس کو رکھ کرے اور من یا سرکشی اور بدماشی کی وجہ سے وہ کیا کرے رد کرے نہیں ہو، کرتا ہوں اس کی وجہ سے رد کرے تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ اسلام سے خارج ہے وزار کا بل صحابت ہو من سپن بھی ارتزا مانیہ اور یہ آیا جو ہے یہ صحابہ کی اس موقف کو درست کرتا ہے جو انہوں نے مانعین زکاة کے خلاف ارتداد کے دفع کے تحت جنگ لڑا وہ انہوں نے ٹیک لڑا ہے کیونکہ انہوں نے زکاة دینے سے کیا کیا تھا انکار کیا تھا اگر تھی زکاة سے انکار نہیں کیا تھا لیکن زکاة دینے سے تو انکار کیا تھا اسی طرح وہ فرماتے ہیں استاد ابن منصور بغدادی وہ اپنے کتاب آہ الچه فقط من بعض الفرق الخارجه عن المله اس میں فرماتے ہیں لو اباح ما نث قران الكريم على تحريمه اگر وہ قران کریم نے جس چیز کی تحریم کی کیا کی ہے تصریح کی ہے اس کو مباح کرے اس کو مباح کرنا میں نے آپ کو چند دفعہ بتایا تحریم کا معنی ها او حرم ما اباحه القران نصن اور یا اس حکم کو حرام کیا جو قرآن نے نصن اس کو جائز قرار دیا ہے لا لائق اور تعویل کا کوئی گنجائش میں نہ ہو فلیسو هو من الاسلام ولا کرامتا. تو وہ نہ امت اسلام میں سے ہے اور نہ اس کا کوئی کرامت ہے کوئی عزت اس کو کوئی خون مون اس کا حرام نہیں ہے اس کو قتل کرو وہ فرمات اسماعیل قاضی فرماتے ہیں ظاہر من صورت الماحدہ ظاہر آیات جو صورت الماہدہ میں سے ہیں تو یہ آیات جو ہے یہ آیات اس بات پر درالت کرتے ہیں ان من مثل ما کہ اگر کسی نے ان کی طرح کام کیا, یعنی کی طرح انہوں نے کیسا کام کیا تھا حکمن حکم اللہ اس نے ایسا حکم اس نے ایسا حکم بنایا جو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 ٹھیک ہے یہ ہے اسی طرح امام بغوی رحم اللہ یہ بھی فرماتے ہیں جمہورا کالو جمہور علماء نے فرمایا ہے ان في الحكم الحکم کفر في الحکم جو ہے وہ مخالفت النفس وہ مخالفت